الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور جس نے اوپر تلے سات آسمان بنائے ہیں آپ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے زابطگی نہ دیکھئے گا آپ نظر ڈال لیجئے کیا آپ کو کوئی شگاف نظر آتا ہے باری تعالیٰ نے اپنی مزید تعریف بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اس نے سات آسمان پیدا کیے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں لیکن ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہر دو آسمانوں کے درمیان ہوا اور پانچ سو سال کی مسافت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو غائب درجہ حسین و خوبصورت اور منظم و مرتب بنایا ہے ان میں کوئی خلل اور نقص نہیں پایا جاتا اور آسمانوں کے اسی حسن و جمال اور کمال ترتیب و انتظام کو بیان کرنے اور انسانوں کو دعوت فکر و نظر دینے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم انہیں غور سے دیکھو ان میں تمہیں کوئی نقص و خلل نہیں ملے گا اور چاہے تم جتنی بار غور کرو گے تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی اور ان میں تمہیں کوئی خلل کوئی شگاف اور کوئی نقص نہیں نظر آئے گا